نماز فجر میں ہم نے امام کو قاعدے میں پایا تو پہلے ہم سنتیں پڑھیں گے یا جماعت میں شامل ہو جائیں اور اگر جماعت میں شامل ہو جائیں تو سنتیں کس وقت پڑھیں گے کیا یہ سنتیں ادا ادا کہلائیں گی یا قضا کہلائیں گی ٹھیک <تصفح> اس میں ہمارا احناف کا مذہب یہ ہے فتوا اس پر دیا جاتا ہے کہ امام اگر فجر کی نماز پڑھا رہا ہے آپ مزید میں تشریف لائیں تو آپ اپنی سنتیں کسی ایسی جگہ ادا کریں کہ جہاں نماز کی آواز نہ آتی قرآن کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو تو ایسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں اس لیے فرمایا گیا کہ سنتیں پڑھنے میں سنت یہ ہے کہ گھر سے پڑھ کر آئیں کیونکہ اس میں فائدہ کیا ہے امام نے تلاوت شروع کر دی آپ سنیے قرآن حکم کیا ہے وَإِذَا الْقرآنُ لَهُ <تُرْحَمَعُم> جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ تو مسجد میں ایسے گوشے میں پہنچیے سنتیں پڑھیں آپ کو یہ گمان غالب ہے کہ ایمان کے اتحیات تک میں اپنی نماز ختم کر لوں گا اتحیات میں بھی اگر آپ مل گئے تو بھی آپ نے نماز فجر جو ہے وہ پالی مصبوب کی طرح دو رکت بعد میں آپ اگر امام اطہیات میں یہ آخری رقت میں آپ کو معلوم ہے کسی طرح کہ آپ اگر سنت میں پڑھیں تو جماعت چلی جائے گی نماز جو ہے سنت یہ نماز سنت اور جماعت واجب ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا پہ یہ ہے ورکو مار را کی. رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں کے تو نس ہے تو باجماعت نماز پڑھنا ایک مسلمان پر واجب اگر وہ نہیں پڑھے گا باجماعت نماز تو ہو جائے گی مگر وہ گار ہوگا اب کیا کریں گے ہم اس جماعت کو حاصل کرنے کے لیے سنتیں چھوڑ دیں گے اب سنتیں چھوڑنے کے بعد کیا ہوا جا؟ کیا, کیا جائے اب اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے فخاک امام آزم ابو حنیف رضی اللہ کا کوئی قول نہیں ملا کہ اب کیا کرنا چاہیے سنتیں رہ گئیں چھوڑ دیں کیا کریں لیکن ہمارے علماء نے فتوا اس پر دیا کہ امام آزم ابو ہنی کے شاگرد حضرت امام محمد کا فتوا فقا کو ملا اور وہ فتوا یہ ہے کہ جب آپ نے سنتیں پڑھ لی فرض پڑھ لیے اسی وقت سنتیں ادا نہیں کریں بلکہ آپ سورج نکلنے کا انتظار کریں مثال کے طور پہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو چھ بجے چھ بجے طلوع ہو رہا ہو اس میں بیس منٹ اور ملانا چھ بج کے بیس منٹ پر اب سنتوں کی قضا کریں گے یہ امام محمد کا فتوا ہے اگر چھوڑیں گے تو ظاہرہ کے بہتر اور اچھا نہیں ہے سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ آپ سنتیں ادا کریں یہ بھی ذہن میں رہیں حدیثوں میں اس وقت صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس نے کچھ علامتیں بتا دیں سورج سوانیزے پہ آ جائے یا اتنا بلند ہو جائے اس وقت لوگ اس کو سمجھ لیا کرتے تھے جب ہم نے گھڑیوں کا نظام اور گھڑیوں سے نماز کو نکی کیا آلہ حضرت فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سورج نکلنے کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے کہ جس میں نماز جائز ہو جائے تو آلہ حضرت بریلوی نے کھڑیوں دیکھ کر بڑی تحقیق کے بعد کا وقفہ نکالا تو بیس منٹ میں سورج جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ اس کی پیلاہٹ ہٹ ختم ہونے کے بعد دھوپ چمکنے لگ جائے تو اب آپ ان سنتوں کی قزا کریں گے اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے جو بھی وقت ہو سورج نکلنے کا آپ دیکھ لیں اس کے بعد سورج کلو ہو رہا ہے چھ بجے چھ بج کر بیس منٹ پر جو ہے آپ سنتوں کی قزا کریں یا کوئی اور نماز پڑھنی ہو آپ کو اشراف پڑھنی ہو تو بھی آپ جو ہے وہ نماز اسی طریقے سے پڑھیں ایک ہمارے یہاں گمراہ فرقہ ہے وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی فرض اگر ہو گئے تو آپ فرض میں شامل ہو جائیں شامل ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ فرض پڑنے کے بعد اسی وقت میں پڑھ لیں ان سے پوچھا بھائی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا بھائی حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس وقت میں فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی وہ کیا سمجھے وہ کہنے بھائی سنتیں بھی تو فجر کی نماز ہیں یا نہیں وہ اس طریقے سے الٹا است دلال کرتے ہیں وہ غلط سمجھے مسئلے کو بالکل ایسا سمجھے اس مسئلے کو کہ ڈاکٹر نے مریض کو کہا کہ مریض کو دوا ہلا کر پلانا انہوں نے کیا کیا مریض کو ہلا کر کے دوا پلانا حالانکہ ڈاکٹر کے مراد یہ دوا کو ہلا کر کے مریض کو پلانا تو ان کو مریض کو ہلا کر کے دوا پلائی یہ اس قسم کا بگڑا ہوا کیس سمجھے سا تو کب کریں گے سنتیں سورج نکلنے کے بیس منٹ کے بعد چھوڑیں گے نہیں